تو ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنی رسولوں سے ودا خلاف کرے گا بے شک اللہ غالب ہے بدلا لائی والا